قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفثه فإن أعرضوا فقل أنظركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذاذ جَاءتهُم الرّسلُ منِن بينَِْ أيديهِم بمنِن خَلْفِهِم لَّ تعْبُد إ الله قالوا لَ شاء رَبّناَا لأَنْزَلَ م لائِكَ فإِنَّا بِمَا أررسِلْتُم بهِه كافِرون فأََّا عَدُ فَاسْتَقبرروا فيِي الأْرضِ بِغيرِ الحَب وَقالوا مَنْ أَشَدُّ منِن الن أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْقِذْفِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يقصبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال جَلَّ وعلا في مقام آخر كذب تعاذ فكيف كان عذابي وندر اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَّحِسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنذِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ <تصفح> اللہ تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور دن رات روز و شب کا سلسلہ جاری کیا ہے زمانے کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اللہ سبحانہ تھا نے سال میں کل بارہ مہینے رکھے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان عدت الشہور ان اللہ آشارہ شاہ رن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اللہ نے اپنی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد بارہ رکھی ہے جس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ذالک الدین ال... یہ اللہ تعالی کا دین تیم ہے فلاں تزلیمو فی نا لہذا ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو وہ کاتل المشرقی ناکافت کما کاتر اور مشرقوں کے خلاف ویسے ہی پورے زور کے ساتھ لڑو جس طرح وہ تمہارے خلاف پورے زور سے لڑتے ہیں وہ علم مع اللہ اور جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالی کاروں کے ساتھ ہے تو اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے سال بھر کے بارہ مہینے بنائے ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالی کے پیدا کردہ ہیں ان میں ساز کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے جس طرح اشہر حرم حرمت والے مہینے یعنی ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب اللہ تعالی نے ان کو باقی مہینوں پر صدیلت دی فوقیت عطا کی اور ممتاز فرمایا ہے ایسے ہی رمضان المبارک کو بھی اللہ سبحانہ بہرانا ہوا نے ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا ہے پھر سال بھر کے کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی دنوں اور راتوں کی نسبت افضل اور اہلا قرار دیا ہے جیسے للا القدر ہے قدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک اللہ نے اس کو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے پھر ایسے ہی عشرہ زلحجہ حج کے ابتدائی دس دن اللہ سبحانہ ہوا تھا کو ان میں کیا جانے والا نے ایک عمل باقی سال کے تمام تر دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کی رسپت زیادہ محبوب اور پیارا ہے ایسے ہی محرم الحرام کے روزے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو سال بھر کے باقی نفلی روزوں کی رسبت زیادہ محبوب اور زیادہ پیارے ہیں یوم عرفہ کا روزہ وہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یوم عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف سے دی گئی فضیلت ہے ان دنوں کو راتوں کو مہینوں کو اور اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے انہیں یہ فضیلت اپنی مرضی سے عطا کی ہے اس کے علاوہ سال بھر کے باقی وہ ایام وہ شب و روز وہ مہینے جن کو شریعت نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی خاص فضیلت نہیں دی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتا ہیں اور اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے وہ ایام اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں اور ان میں ان کے لیے بھلائی فائدہ اور خیر ہی رکھی کچھ لوگ دورے جاہلیت میں توہم پرستی کا شکار تھے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے منہوس سمجھتے کبھی کسی چیز کو منہوس قرار دے دیا کبھی کسی چیز کو منہوس قرار دے دیا ایسے ہی وہ سال بھر میں کچھ ایام کچھ دن ایسے تھے جنہیں وہ ملحوس سمجھا کرتے تھے ان میں سے ایک سفر کا مہینہ بھی ہے ماہ سفر وہ اس کو ملہوس جانتے کہ یہ بڑا ملہوس مہینہ ہے اور پھر اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اس مہینے میں شادیاں نہ کرتے اور اسی طرح کوئی کاروبار اس مہینے میں شروع نہ کرتے اور اس کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے وہ کوئی خیر کا کام اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے اور جاہلیت کے یہ جو توہمات ہیں بدعقیدگیاں یہ آج بھی صد افسوس کے اسلام کا نام لینے والوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے یہ لوگ بھی منگل کے دن کو بدھ کے دن کو بڑا منہوس سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کو بھی آج لوگ منہوس تصور کرتے ہیں منحوس خیال کرتے ہیں یہ عقائد و نظریات آج بھی موجود ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمانہ عقائد و نظریات کی مکمل طور پر بیخ کلی فرمائی اور ان کا رد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیارہ ولا ہاما ولا سفر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی آج کل یہ جتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر آتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے جی یہ بیماری متعدی ہے منتقل ہو جاتی ہے ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لاہد کوئی بیماری متعدی نہیں ہاں پر ہیل آپ کریں لیکن بیماری کو متعدی سمجھنے کا جو وہ مانا عقیدہ اور نظریہ ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو خارج لگی وہ باقی اونٹوں کے اندر گیا تو باقیوں کو بھی اس نے خارج پیدا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فمن اجرب ال اول اچھا ایک اونٹ کی وجہ سے تو کہتا ہے کہ باقیوں کو خارش لگ گئی ہے تو یہ بتا کہ پہلے کو کہاں سے لگی جس وجہ سے پہلے کو لگی ہے اسی وجہ سے باقیوں کو لگی ہے یہ نہیں کہ اس خارش والے اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں کو خارش لگی ہے ایسا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں موسم بدلتا ہے فضا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں نتیجن پورے علاقے میں خاص قسم کی بیماریاں وہ مدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں موسم کے بدلنے کے بعد اب جس کے اندر ذاتی قوت مدافعت موجود ہے اور وہ اچھی قوت مدافعت ہے وہ بیماریوں سے بچا رہے گا وگرنہ فضا ہر آدمی کو بیمار کرنے کی کوشش کرے گی جس طرح آج کل موسم بدل رہا ہے لوگ نظرے دکام کے مریض ہو رہے ہیں تو اب کسی ایک کو نظرا لگنے کی وجہ سے دوسرے کو نہیں لگا بیماری موجود ہے اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیماری کا حل اور علاج بھی دیا ہے اس کی شفا بھی پیدا کی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوتیں مدافعت دی ہے کہ بیماری اس پر حملہ کرتی ہے لیکن کارگر نہیں ہوتا وہ بچ جاتا ہے بیماری سے محفوظ رہتا ہے کسی کی قوت مدافعت کمزور ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی بھی بیماری جتنی مرضی خطرناک کیوں نہ ہو کبھی دوسرے آدمی کو نہیں لگتی پہلے آدمی کی وجہ سے ہاں اگر کسی اور کو بیماری لگی ہے تو اس کو اسی وجہ سے لگے گی جس وجہ سے پہلے کو لگی ہے تو اس نظریے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیتا نفی کی فرمایا لا ادبا کوئی بیماری متعدی نہیں بیماریوں کو متعدی سمجھنے والا عقیدہ اور نظریہ یہ جاہلانہ ہے یہ باطل ہے یہ توہمانہ عقیدے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ولا گنیاں آج کل بھی لوگ لیتے ہیں صبح سویرے کام پہ جانے لگا آگے سے کالی بلی گزر گئی حاجی صاحب واپس آ جائیں گے جی نہیں جی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو توہمانہ عقیدہ عجیب عجیب لوگوں کے عقائد اور نظریات کسی کو چھینک آتی ہے وہ کہتا لگتا کسی نے یاد کیا ہے چھینک یہ کسی کی یاد کرنے کی دلیل نہیں ہے دیوار پہ مکان کی منڈیر پہ گواہ آ کے کائیں کائی کرنا شروع کر دے لوگ کہتے ہیں جی لگتا ہے مہمان آ رہے ہیں جہلانہ آ کی دے تبہمانا انداز اور دور جہلیت کی سوچیں ایسے شگون لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تیارا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے ہاتھ پہ خارش ہو وہ کہتا ہے دائیں ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے لگتا ہے کوئی مال ہاتھ لگنے والا ہے پیسے ملنے والے بائیں ہاتھ پہ خارش ہو تو کہتا ہے لگتا ہے کوئی نقصان ہونے لگا ہے عجیب عجیب ذہن ایسی بد بدشمولیاں اسلام میں جائز نہیں اسلام نے ان کو ختم کیا اور بٹایا ہے پھر ایسے ہی جہلیت کے دور میں لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا وہ کہتے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو گیا نا تو اس کی روح بے چین رہتی ہے وہ الو کے اندر چلی جاتی ہے الو کی شکل میں وہ چکر لگاتی رہتی ہے ہر جمع کو روحیں آتی ہیں جب تک ان کا بدلا نہ لے لیا جائے آج بھی جمع کو روحوں کے آنے کا تصور لوگوں کیا موجود ہے دور جاہریت میں بھی موجود کہ جب تک مقتول کے ورا صاحب قاتل کا بدلا نہ لے لے وہ اسی طرح بھٹکتی رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کر دی جہریت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے اسے پورا خیال کرتے آپ نے اس کی بھی نفی کر دی فرمایا لا سفارا سفر کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ جو نظریہ ہے جسے تم منحوس سمجھتے منحوس قرار دیتے ہو ایسی کوئی بات نہیں اسلام ایسے تصورات اور توہمات کی اجازت نہیں دیتا اسلام یہ وہم پرستوں کا دین نہیں مضبوط عقیدہ اللہ پر توکل اللہ پر یقین اعتماد اور بھروسہ یہ اسلام سکھاتا ہے اور یہ جتنے بھی توہمات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین پر ادب اعتماد کا نتیجہ ہیں یا رب العالمین پر اعتماد کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اللہ پر کامل تبکل اور بھروسہ ہو وہ اس قسم کے وہموں کے اندر نہیں پڑتا وہ اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ تعالی ہے اگر کوئی بھلائی آئے گی اللہ کے اذن سے مجھے اللہ کے حکم سے بھلائی پہنچے گی اور اگر کوئی میرا نقصان ہوگا تو وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہونے والا نہیں ہے وہاں بھی اپنے جبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی آپ نے فرمایا احفد اللہ احفد کا اللہ کے احکامات کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا احفد اللہ تجد ہوتی جاہ کا اللہ کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین اعتقاد ایمان مضبوط کر لے اعمال کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا ہر مصیبت میں ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ تیرا ساتھ دے اور یہ بات یاد رکھ لے ان تعلیم اللہ فاروق کا اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی ذرا بھر فائدہ پہنچا دے لاین فارو کا علامہ کا تباہ اللہ یہ سارے مل کے تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ ما کا اللہ لکھ ہاں فائدہ تجھے وہی حاصل ہوگا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر یہ سارے کے سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ یہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں لا یز کا بھی شعین اللہ ماں کا تباہ اللہ علی یہ تجھے ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں جو نقصان اللہ نے تیری قسمت میں تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ نقصان تجھے پہنچے گا اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی نقصان کسی کے زور لگانے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے نفع نقصان کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے اللہ مالک الملک تو ملک کا وہ تو عز منتشاہ و تلومنت شاہ بھی دی کر خیر ان نہ اے اللہ تو بادشاہی کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزتوں سے ان کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلتوں اور اس میں گرا دیتا ہے کل خیر ساری بھلائیاں اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہیں ان کا علاق الشین قدیر یقیناً تو ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے رکو سے سر کو اٹھا کے سمی اللہ علیہ الحمیدہ اللہ نے اس بندے کی بات کو سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی اور پھر اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے اور ابدانا الحمد اے اللہ تیرے لیے حمد اور تعریف ہے مل السماواتی و مل العرب آسمانوں اور زمینوں کے بھراؤ کے برابر و مل اما شے من ان شادو اور اس کے بعد جس چیز کے بھراؤ کے مطابق تو چاہے اتنی تیرے لیے حمد اور تعریف اللہ والا مان علیما آتی الا جس کو تے دے, دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں والا مورتی علیما مناج اور جس کو تے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے والا یم فردل جدی منکل جد اور کسی بزرگی والے کی بزرگی تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد کیا کرتے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہی نفع پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے اذن اور حکم سے ہی کسی کو نقصان پہنچتا ہے اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں راہل فساد برغ البہر بیما کا سبق ای دن ناس برو بہر میں خشکی اور تری میں جو فساد بھی پا ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے لالکا بھی ان اللہ نعمت یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی انعام عطا کرتا ہے کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے وہ نعمت اس سے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ لوگ اپنے حالات نہ بدل لیں جن حالات جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نعمت دی تھی جب تک وہ اسی دگر اسی روش پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان عام دیے رکھتا ہے اور جب وہ اپنی حالت خراب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدل دیتا ہے اس نعمت کو چھین لیتا ہے لوگوں کے اپنے اعمال لوگوں کے اپنے افعال اور کردار یہ ان کے لیے زر اور نقصان کا سبب بنتے ہیں یہ وجہ نہیں کہ جی یہ دن ہی ایسے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے نہیں دنوں کا کوئی قصور نہیں ہے نہ کسی رات کا کوئی قصور ہے نہ کسی دن کا قصور ہے نہ ہی کسی مہینے کا کوئی جرم ہے نہ کسی سال کا کوئی جرم ہے بیما کا سبق الناس دن لوگوں کے اپنے امال ہیں اس کا نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو الزام دیں اور اپنی اصلاح کریں کبھی کوئی کسی پہ الزام تراس دیتا ہے کوئی کسی پہ الزام تھوک دیتا ہے دنیا والوں میں سے اور کوئی نہ ملے تو کہتے ہیں جی یہ دن ہی ایسے ہیں تو یہ نحروست کا جو عقیدہ اور نظریہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے یہ قطن ایسا نہیں ہے اور اگر کبھی کسی دن کو ملروس کہا بھی گیا ہے تو وہ مخصوص لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے مثلاً اللہ سبحانہ ہوا نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا فارسل علیہمن نہ ہی ساتھ ہم نے منحوس دنوں میں قوم عاد پر باد سرسر مسلط کر دی کہوں گا آداب اور خزی فی الحات دنیا تاکہ دنیاوی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب دیں والاب ال آخراتی افزا اور آخرت کا آزاد اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہے تو یہ جن دن دنوں میں قومی آد پر آزاد آیا اللہ نے ان دنوں کو کہا ہے کہ ایامن ہی صاحب منحوس دن اس کا یہ مانا نہیں کہ وہ دن منہوس تھے مانا یہ ہے اس قوم کے لیے یہ دن نہوست والے ثابت ہوئے اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا برسا ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے سورہ قمر کے اندر اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر یہ بادیں سرسر نازل کی ٹھنڈی ہوائیں ان پر سخت ٹھنڈی ہوائیں بھیجی فی یوم مستمر مستمرحوست والے دن کے اندر تو وہی دن جس دن قوم عاد پر یہ عذاب اتر رہا تھا وہ دن اہل ایمان کے لیے بڑا ہی بہترین دن تھا کہ اللہ تعالی نے ایسی قوم سے جان چھڑوا دی کچھ لوگوں کی اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو ان کی بد اعمالیوں کی جو سزا دی جاتی ہے تو وہ اپنے لیے کسی چیز کو کسی دن کو نحوست والا قرار دے دیتے ہیں جبکہ نفس المر اور حقیقت میں نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے نہ ہفتہ منحوس ہوتا ہے نہ مہینہ منحوس ہوتا ہے نحوس کے عقیدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی اور فرمایا کہ اگر کوئی چیز کسی چیز میں نحوست ہوتی تو نحوست کس میں ہونی تھی فخر مر آتی و, و گھوڑے میں گھر میں یا عورت میں تو یہ چیزیں بندے کے لیے منحوس نہیں ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے سواری کو بندے کے لیے سہولت والی بنایا ہے گھر کو اس کے لیے آرام گہ بنایا ہے عورت کو اس کے لیے باعث تسکین و سکون بنایا ہے ان میں اگر نہوست نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ کسی چیز میں بھی نہوست نہیں ہوتی یہ خام خواہ کے توہمات اور عقائد و نظریات جو لوگوں نے ادھر ادھر سے سیکھے سنے اور اپنائے حقیقت یہ جاہلیت کی طرف سے آئے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کی فرمایا لا ولا تیارا ولا حاما ولا سفر. نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے نہ ہی بد شگونی لینا اسلام میں جائز ہے نہ ہی روحوں کے لوٹنے والا جو تصور بد ہے وہ اسلام میں درست ہے اور نہ ہی ماہ سفر کو سفر کے مہینے کو ملبوز سمجھنے والا عقیدہ وہ اسلامی عقیدہ ہے یہ سب جاہلانہ طور طریقے ہیں جو لوگوں نے سیکھے اور افسوس یہ ہے کہ آج بھی لوگوں کے اندر یہ سارا کچھ پایا جاتا ہے بدشگنیاں بھی لوگ لیتے ہیں عجیب عجیب ذہن لوگ بناتے ہیں سفر کے مہینے کو ملحوت سمجھتے ہوئے آج بھی لوگ بہت سے ایسے ہیں جو سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں محرم کے مہینے میں بھی شادیاں نہیں کرتے یہ اس قسم کے توہمات اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی دن ماہو سال نہ والے نہیں برے نہیں ہاں بندے کے اپنے اعمال برے ہوتے ہیں اور ان اعمال کا نتیجہ بندے کو ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے شاید یہ دن بہت برا ہے اللہ سبحانہ ہو و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکل تو و علیہ